تاخیر محترم المکر زی اتشام زی اطرام حضرت علامہ مولانا نبی جنان صحب کی خدمت آ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے نورانی بیان سے ہمارے دنوں کو منور فرمائے اس دعا کے ساتھ کہ تیری حجات کا ہر لمبا شایا گزرے تیری حجات کا ہر لمبا شایا گزرے بہار سجدہ کرے تو جہاں جہاں گزرے اور خدا نصیب کرے تجھ کو دائیں خوشیاں تو سرخ ہو جب بھی کوئی امتحان گزرے نارے تقویر نارے رسالت جشن و راجا علماء اہل سنت الحمد لله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وبالله إبتل اصلا تو سلا مالا سید ہماری ولو مرس اما ام ام ام بعد ام باللہ من الشیطان بجے بسم اللہ الرحمن وما بسماہ ماہی واہ ر کل لال سلو نیو ہل با بلاش کا زور لا لا محبت مستفا سینے سے نہو نیفا پڑو تاکہ پتا چلے تو سنو دی تو جن بیٹھے ہو چس نال ہر گلش چھ ہر جنگ گل گان برسات ہر ہر جن گل گان برشاتور پدے ہر جنگل برسات زور بدلاتے بس جا تو اللہ بدل لاگوں ہے خیرات حضور دیہات جاتا تو زون رب دے ادھے سوتے پایا بڑے مشکل موسم بنا گئی بنا میری حاضری لگ گئی تھوڑی حاضری لگ گئی تو میں چاہتا ہوں گا کریے محبت محبت نہ سنو گے تو میں سر لوگ سردار جو کہ میرا نبی سارے جانا تو سرداری ہوا تو سبار جگ کر ناتے کہ سورج من کدارے سہ سورج کی کد کہنا ہو سنات الحمد تلے بناس قرآن بسنا دے نا الحمد تلے وناس ترآن تی بسر دے کی مل جا دنیا بزرگ سر بزرگ بچہ چاہے لیکن پہلے جگہ دوڑ پہلے وال چے ہونے کے سن سے اگلے پوچھ لیا نا بابا جی تین ہو گیا بچہ تو دکھ کھا گیا اولاد اصل گل کی میں اصل کم کہ وہ کم کہ بند میں ہونا چاہیے ہوتے بھی چاہیے پڑھ لو محبت لال جان جائے تقریب سونا نہ سکا جان جانتے سنا آپ جاؤ کے مل جان جینگم بیگ دے بات مل جان دین بیگم استباد سوہد نادنا شہر لبری جب لب نا جان بی غم اللہ تعداد مرتبہ فخر انبیاء محبوب جانے کینات بل کے جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبہ ہم لاتا داد حضرات میری آتا ہے سردو سلام دی محبت بھری گلان سنائی دل خوش ہوتا کہ میں پہلے کہ چھوٹی جی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ مقام یہ بھی میرے ربوسی عنایت ہاں گفتگو بار بار سن رہے جٹکیاں گلا کر جٹکیاں گلا کر جٹکی گفتگو کرنی سی بھی سادی جے گفتگو کرنی ماشاء اللہ بارش کا موسم میرے کرتے پایا وہ تو کرتے پائے میں کرتا ہوں پتنی کی ہوج پتا کوئی نیو میرے دل چ میں پتنی اس پہ تو خود اپنی زبان دفعہ پچی دفعہ آ رہا میں بم ہٹایا نہیں ہاں محبت بم ہٹا ہر کھانے اپنی سینا جی تل جائے کردل محبت محبت محبت لیکن چڑھ لینا بارش بارش ہونی بھیا اس پروگرام نا ختم تو نہیں کرنا چاہتے حالانکہ میرا رب ہر کچھ جان والے امتحان ہے میرے محبت رکھنا پتہ چل جائے میرے بندے کی محبت بھی موجود ہے فرمیشا بڑی بڑی سن بخش کھی ملتان کا بڑا پیارا بولتا ہوں وہ فرمین کہ فرمیشا بڑی بڑی کوئی ککڑ والی کوئی بھدا والی کوئی بکری والی فرمیشا بڑی بڑی لیکن ہوں جی سارے فرمیشا پوریا کری رات میری رات لیکن میں گفتگو خدا بھی راضی ہوا جگہ پڑھ جانا چھوٹے چھوٹے بچوں پتا چلتا مولی صاحب آیا ہر بچے پتا چلتا چھوٹے چھوٹے بچے کری میں گفتگو بھی سارے ہوٹا جس وجہ بنایا میرا اصل ہے کہ میرا نبی تھوڑا نبی سب نبی نبی نبی نبی نبی فرش والا طرح رحمت میری گریبال سلام اتنی وسیع اتنی وسیع جتنی میرے ربت وسی میں معلوں گا میری شاہ نے الحمد رب العالمین میں کل عالمی درب ہاں میں عالمی درب ہاں میں رابط ہوں کہ جدا کسی مورتے کیتا نہیں لو کر دے سنی خدا دینال مصطفیٰ نو ملا چکا دے میں اگر رابط ہوتے کی رہا فکر پہلے تو رب خود فرمے دے میں کسی مقام تے جدا کیا رہا فرمایا میری جان الحمدللہ رب العالمین میں عالمین رب تیرے واسطے کی جملائی استعمال کر رہا کوئی سڑ دے تو سڑے کوئی مر دے تو بھنے میں ہاں الحمدللہ رب العالمین میری جان وما ا میں تو دی خدا دی خدائی تو بہر ہوئے گا اپنے آپ نبر سمار کرے گا وہ تیری رحمت نبھار ہوے گا اصل گل یہ تیری رحمت باہر جا جائے میں اس کا اپنا بندہ سمجھا ہی اللہ گا خدا اندر قبول ہے محبت کا حالی محبت ہو جس گلی بندہ بندے رب دیا سارا رب ہے سارا ہر کوئی یاد ہے میں رب کا بندہ میں رب کا بندہ لیکن وہ سیر کی یاد ہے ہر کوئی کہہ دے میں رب کا بندہ لیکن جب وہ کہہ دے یہ کہ میرا بندہ اپنے چلو بارش دی رحمت وس رہی ہے لکھتا ہے وہ بڑا پیارا جملہ لکھتا ہے وہ بارش دی رحمت ہے میں بندہ ن سجا رہی بارش کے بندہ نسا رہے جا کے بندہ چھوتا گال سوجے نئے آرام آرام نال چلنا جی تر گئی یادیں کی کرا ربی رحمت نس چاند جن گزرے بند ہونے اس بندے موقع کاٹیا کل <سؤال> میں کرتا آپ جا رہے جی کیوں نہ رحمت میں رب رحمت ربت وہ رحمت ربھی آئے رب محفل منظور سی اور یاد رکھو تعینات کے اندر دو محفلیں دو ذکر ہے قبول پہ ج دی قبول ہون ایک میرے آقا دی زادے دی سلام سکار کی ذات کربی آگا قبول رب پہلے فرما چڑا جی دی دی کیونکہ دو دی رب خود اور بابو رحمد تاری پاک پاک سات ست ی... th ایک تھوڑی جی آواز کھول چڑھو باقی باقی بڑا سونا جل رہے اللہ تعالیٰ کروڑا مدی اور انتہا میرے ہاتھ گل نفرت رکھنے والا دشمنی رکھنے والا یہ تو اپنے اپنے بنتی گل ہے کوئی کول کو جیل بن گیا کوئی دور آ, لے, بند کوئی کوئی کوئی دور آ کے دور دور کوئی بول رہے ابدار رہا چاچا کریبی رشتے دار ہوئی آ کر مر جا رہا اللہ نے محبوب نے فرما چڑتابے چھت پہ پتا چل جائے نبی برگاہ چاش قیمت کی ہوتی یہ تو رب دروازے دشمن ہی چلا جانا مزمبی چادر بچھا کے چل رہا نہیں وہ نبی ٹھیک نہیں تر سو سٹ کابل پین تر سو سٹ ان خلاف مخالفت کرتا رہا نبی چنگا نہیں بچیا بابا میری محبوب نبی جلال بعد آخرکار وہ بندہ انتہا چلا گیا بچی نے بڑے تنگ ہو کے اللہ کی برگاہ چوال لک ل میرے نبی دی خدمت دے اندر جان علی، اللہ. آلی آلی میرے نبی دی خدمت دے جان علی، تے کلمہ ایک مرتبہ اللہ میرا بابا میرے محبوب کے بارے نہیں کرتا رہتا یاد ہے اس نے کنیا سجا دے دے کوئی اولاد نہیں ماں باپ لیکن حضور دعا منگنا میرے ماں بوباد سرکار صلی اللہ کی برگاہ دعا دع منگتی ہے رب چلی گئی کچرے تھی بھی چلی گئی جگہ لگائی بچی ڈر اندر رہی میرے نبی کی خدمت واپس بابا سامنے چرپائی کے بیٹا ہاتھ ل بچی پر میرے بابا کی بیٹی پر میرا خیر آ میرا کی نظر چلی گئی گفیات کر نو رب سدا دے گا بابا من لے ہوں توبہ کر لیا دے جا سارے نرما جو نبی نہ ہو گیا بچی پریشان میرے بابا خدمت میں دعا منگوا سکار بھی کر سلا دیا بابا ہول جیڑی اد بابا مدی کے حکیم بابا مدی کے اندر ایک حکیم آیا उठी खलोतलो अदटी देर ना जल्दी ओह की माली दवाई हम बची अपने घरों निकली बोच جلدی جلدی دوڑ کی جانے مبارک بچی گئی نبی بار آئے گا میں کچھ دم کر کے سرکار کی خدمت چاو لے جا گی لیکن اختار کافی جتی جو نوی نلیا جی آخنا بھی مل <سؤال> جی یہ گل کر لو سڈو سرگو شہر خریدیں جتی نئی بات بج لیا جی نبی مل جای تو ہی گیا اللہ نے وہ گل سامنے رکھی جد بلندیاں گیا نور دقام تیا سرکار نے ارادہ نہ لے اتار کیا جا رہا ہے اللہ نے آواز ماہی میں جتی ن لین لگا رب تو پرما نام تالایا پورے دور تم سانو گو نال بھی بڑا دور نوری مکان آواز آئی میرے محبوبہ کلی مئی تبی کلی مئی تو سر نال پیا بولا وہ لے جائی گئی اس مقام تور پہ میں جانا گریب ن ملے لیکن تو میرے عرش چالا تیرے ارش الاد میں سارا تل جان میں لیا سننے لکڑی کے جنڈے نال بول کر لیا تینسبت پیار نسبت والے نسبت والے کسی میرا نقصاد یاد آ گئے میں سنا ہی جا کے سنا ہی محبت والے نسبت مدینے پا کے دریا مجھے نبی دیا دریا مدینے پا کی مرضی نبی دیا دریا میری مزے یہ بڑی پیاری پہ محبت پیار کا جملہ چھوڑا پیارا پیغام محبوب بھی محبت رات کیس اٹے سویرے جا اٹھیے لہوری راندی پھون پر مجھے بھائی میں دپال اللہ پکی وہ پیڑے کھلو کی فون کرتی ہے پر میرے پچھلے رات درے لائی میری اکھ لگ مجنبی مجھے میرے بیٹی تیرے کسی جاد میں علاج کر دار نے فوک ماری میں فرمایا بچی جڑے میرے نسبت داری پیار کحمد محبت والے نسبت والے پیار والے اس بچی میرے نبی وہ اٹھائے کلے اپنے سر دی چادر میرے نبی نالے نکلیے ان کے سینے نہ لا کے گھر والا چکیے بابا کر میں دا جی بیٹا پر میرے مبارک بابا جی بلی بابی خود جانوا نبی نا بندہ ہو دوبارہ لگا کتنی خوشی ہوتہ بابا روپ پیا خوشی کن کونا خوشی دیں بابا خوشی تو روپ پر میرے بیٹا حکیم سارے، ایک سلائی نال واپس مینو حکیم کا نام دسیا میں جا کے شکریہ حاصل کرنا چاہنا واپر چاہنا وا بی بابا تین میں شکریہ کری آج بابا میں آ سونا تے گا بابا دے نا جی, انسانجبور جی کریں دی. سن لے بابا جی بیٹی پر میں جس کا سرمایا پایا نبی لال لگ آپ نے غصہ چڑھیا دن چوچیا دشمن اپنے تویما اپنے اکھے سلام آنا بار آیا اس پلیٹ چ رکھا دوسرے چھری ماری وہ آنا بار کی پلیٹ والے بٹھو تھی سمجھے کوئی نہیں جدو پہلا گڑی آ گیا پلینٹر کٹیا جا پہلا رکھا دوسرا رکھا اس خود بخود آخر گیا جا تین مرتبہ گل کیواز آئی زالے ماں تھی زد توں نہیں لینا اب ماں بوب نے دن باہر میرے بابوان تلاش کرتا رہا دیکھتا رہا کسی ذریعے مسلمان نے دا جوان. مزدوری مزدوری مزدوری مزدوری پیٹ پالا چبھی نہیں ہونا سمجھو ہے؟ کہ ہمیں دوجہ کوئی نہیں ہے سبحان اللہ کافی ہرکے بیٹھے میں کی ہرکے رہی سے؟ جاک کے باو جاک کے اصول کی ہرکے رہی سے؟ یہ سبی ساتھ ساتھ اب جائرہ کھلا کی کرنا چاہنا ہے؟ مزدوری کرنا چاہنا ہے جتنی پتنی تنخواہ دیتا بند ہو گیا بڑی فرمان سرکار نے فرمایا میرے امر جی گلی شرطان یہ کے چلے ہی نہیں چل نہیں کیوں سدشور میں تو روکوالا سیکنی مارے اسی اللہ دل کم کر چکے چلے جی دھکا مار کے چلا میں جی سہی ہوں ہول ہولے جا رہا میرے ہاتھ راقی جا رہے مت مت ویخ لے آخر جلا کرے نبی پیت پانی ہے مار داری گیا نویت قریب چلا گیا سرکار بچے لے جائے گئے آخرکار نویل کریب ہوا ترا جگت کر کے سو بابا جی بالکل تو صحیح مطلب کی آخر سپہار کو کسور خدا بھی راضی بن جائے سامنے آیا سونا چہرہ دیکھا دیر چ سوچی کہ بندہ جا رہی ہو سونے چہرے بارے یاد لی کتاب کر, کر تو جیسے میرے یاد ابھی جی وہ گل کری وہ سونے چہرے والے جس سابی چاہتے سونا رب نے دوار چڑھا سدھا ماملہ بن گیا گزار چڑیا کل دوبار نکلیا ہوا مرضی اے تو کیا؟ بڑے میرا نبی مکے دیکھ مکے پالی کا تلاش کریں سنا لیا دوست میں تلاب کریں پہ میرے نبی نے فرمایا یار وہ پیچھا مار لایا ہو جاؤ سونے لوگ سونے لوگ تی آپ آپ نہیں جا دے سرکار چپ کر کے میرے نبی ان چکا رہا چل گئی میرے نبی نے فرمایا جا کر پیچھا گیا سرکار میں سونا نیا اگو چلے بٹے خوشی لگتا سامنے پر محبوب دیا یا سونے اپنا نصیب ناج لینا مہلت دیک میں سودا پیچھے کرنا میں بڑے چوکی ٹائم چلی میں سودا کر دیکھیں کرو میں پڑتا لے کے میرے چکی زمین میں اس ویڑے اس زمین کجیاں لاند را ری پی آئی تے پھر وہ پی پکڑ دا تے میں تھوڑا کلم کر معلوم آتا کافی سی, سی کرے تا کر سکے. کر تا کر سکے. سوال کرے ح کوئی گ چل میرے نبی نال گئے اس نے اپنے ہاتھ نالا مارے سرکار نے جشمیلا پڑ کے پو دانا کھجی کجی دانا رکھی پدا رکھا کجور دانا رکھا سرکار نے اپنے چلے گئے وہ دن چوچی پہ دوڑ دوڑ بجے کوئی جی میں نبی والے سودا کر درخت بن جان in the Lord of God